سورہ انفال کی آیت نمبر چوبیس سے آج ہمارا درس شروع ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اسباق کو اپنے دربار میں قبول کر کے ہم پر رحم فرما دے یا ایوین امن اے ایمان والو اے مسلمانو استجیبوا للہ اللہ ولی رسولی حکمانو اللہ کا اور رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اذا دا جس وقت وہ تمہیں بلائے جس وقت وہ تمہیں بلائے ان کی بات کا جواب دو لما یوحی وہ اپنے فائدے کے لیے آپ لوگوں کو نہیں بلاتے ہیں بلکہ لما یوحی اس کے ذریعے آپ لوگوں کو زندگی دیتے ہیں یعنی پیغمبر آپ کو دین کی طرف بلاتے ہیں قرآن کی طرف بلاتے ہیں اچھے اعمال کی طرف بلاتے ہیں جس سے آپ لوگوں کو زندگی آتا ہوتی ہے جس سے آپ لوگوں کی زندگی میں برکت ہوتی ہے اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور رسول کا جس وقت بلائے تم کو اس کام کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے والم و بین المر وکلبی اور دو باتیں اچھی طرح جان لو پہلی بات پہلی بات یہ ہے کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے حائل بن جاتا ہے اور جان لو کہ اللہ روک لیتا ہے آدمی سے اس کے دل کو انسان کچھ سوچتا ہے گناہ کرنے کے لیے تو اللہ اس کے اور گناہ کے درمیان پردہ ڈال دیتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ مسلمان کو اللہ کفر سے روکتا ہے اور کافر کو اللہ ایمان سے روکتا ہے ہم جو مسلمان بنے ہیں یہ اپنے زور پر نہیں بنے ہیں اور جو کافر بنے ہوئے ہیں وہ کسی کمزوری کی وجہ سے کافر نہیں ہیں یہ سب اللہ کا کام ہے اور جان لو ان اللہ يحولو کہ اللہ روک لیتا ہے بین المرقل بھی آدمی سے اس کے دل کو اور دوسری یہ بات بھی جان لو کہ تم سب نے اللہ کے ہاں جمع ہونا ہے دوسری یہ بات بھی جان لو کہ تم سب لوگوں کو اللہ کے ہاں جمع کیا جائے گا چاہے جو مرضی کر لو اللہ سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا انسان اپنے مالک سے عورت اپنے شوہر سے بیٹا باپ سے بیٹی ماں سے بھاگ سکتی ہے اللہ حفاظت فرمائے لیکن اللہ سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا جہاں بھی بھاگے آخر ایک دن اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور وہاں پر تمہیں یہ پتا چل جائے گا کہ عبادت کرنے کا فائدہ ہے اور نافرمانی کا نقصان ہے وہاں سب کچھ پتہ چل جائے گا سورہ انفال کی آیت نمبر چوبیس جس کی تلاوت ابھی ہم نے کی ہے اس میں اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو خطاب کر رہا ہے اس آیت میں اللہ جل جلالہ یہ بتلانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول جب آپ لوگوں کو بلاتے ہیں کسی کام کی طرف نماز کی طرف جہاد کی طرف زکات کی طرف روزے کی طرف حج کی طرف اور دوسرے جتنے بھی اعمال ہیں اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ سراسر آپ لوگوں کا ہے لِمَا یوحی ان اعمال کے ذریعے آپ لوگوں کو زندگی ملتی ہے آپ لوگوں کی روح کو بالیدگی اور اعمال کو تازگی ملتی ہے آپ لوگوں کی روح کو جان ملتی ہے دیکھتے ہو نا یہ چرس پینے والے اور ہیروئن پینے والے لوگ جنہیں یہاں پوڈری کہتے ہیں کیسے مردوں کی طرح نظر آتے ہیں سفید برائلر مرغی کی طرح ہوتے ہیں چھوٹا سا بچہ بھی انہیں تھپڑ مارتے کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ ایک مثال ہے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو گناہ کرنے والے لوگوں کے جسم بھی کمزور ہوتے ہیں اور دل بھی کمزور ہوتا ہے یہ بات اچھی طرح بتا دوں آپ کو جھوٹ بولنے والا آدمی ڈرتا ہے موبائلوں میں چھپ چھپ کر ہر قسم کی چیزیں دیکھنے والے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی میرا موبائل دیکھ نہ لے ڈرتا ہے نہیں ڈرتا ہے اور گناہ کے ذریعے انسان کا جسم بھی کمزور ہوتا ہے جیسے پوڈریوں کا اور دل بھی کمزور ہوتا ہے جیسے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والے انسان کا کسی کی بات چوری کر رہا ہے جاسوس کسی کا مال چوری کر رہا ہے ڈاکو اس کے دل میں خوف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے لیکن نیک امال کرنے والے اچھے امال کرنے والے جہاد کرنے والے ان کو کافر اور کافروں کے غلام ناپاک فوج وغیرہ جیسے مار مار مار کر تھک جاتے ہیں لیکن وہ نہیں ڈرتے اس لیے کہ ان کو یقین ہے اس بات کا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے درست ہے بالکل صحیح ہے شریعت کے مطابق ہے غلط نہیں ہے کسی قانون کے خلاف نہیں ہے اس لیے وہ ڈرتے نہیں ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے یا یوح اللہ دینا استجیبوا اے ایمان والو قبول کرو اللہ کی اور رسول اللہ کی بات کو اذا دا جس وقت وہ تمہیں بلائیں لما یو جس میں تم لوگوں کی زندگی ہے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ زندگی سے مراد ایمان ہے اس لیے کہ کفر موت ہے مسلمان شخص اور کافر شخص کی مثال میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں بازار میں دو قسم کی بیٹریاں ملتی ہیں کتنے قسم کی بازار میں دو قسم کی بیٹرییاں ملتی ہیں سیل بھی کہتے ہیں لوگ ایک چارج والی ہوتی ہے اور دوسری بغیر چارج والی ہوتی ہے بغیر چارج والی بیٹری کو آپ استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں اسی طرح یا نہیں اور چارج والی بیٹری کو آپ استعمال کر کے دوبارہ کیا کرتے ہیں پھینک دیتے ہیں دوبارہ چارج میں لگا دیتے ہیں نا کافر بغیر چارج والی بیٹری کی طرح ہے. استعمال ہوا استعمال ہوا اللہ تعالیہ اسے جہنم میں پھینک دیں گے اور مسلمان چارج ہونے والی بیٹری کی طرح ہے. نیک اعمال کے ذریعے اسے چارج ملتا ہے نیک اعمال کے ذریعے اسے چارج ملتی ہے چارج مسلمان ریچارجبل بیٹری کی طرح ہے اور کافر اس بیٹری کی طرح ہے جو چارج قبول نہیں کرتا یہاں پر اللہ جل الح یہ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر جب آپ کو بلاتے ہیں تو اپنی ضرورت کے لیے اور اپنے مقصد کے لیے نہیں بلاتے بلکہ آپ کو چارج کرنے کے لیے بلاتے ہیں آپ کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے بلاتے ہیں تو بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں زندگی سے مراد ایمان ہے اس لیے کہ کفر موت ہے مسلمان زندہ ہوتا ہے اور کافر مردہ ہوتا ہے دیکھنے میں تو تمہیں زندہ کی طرح لگتا ہے لیکن وہ اصلا مردہ ہے جیسے کہ استعمال کی ہوئی بیٹری جو چارج نہیں لیتی دیکھنے میں تمہیں چارج والی بیٹری اور چارج قبول نہ کرنے والی بیٹری دونوں ایک جیسی لگتی ہے نا اگر اس کے اوپر لکھا ہوا نہ ہو تو تمہیں پتا بھی نہ چلے کون سی ٹھیک ہے اور کون سی خراب ہے کافر دکھنے میں زندہ نظر آتا ہے لیکن یہ دراصل مردہ ہے اور مسلمان زندہ ہے کافر کے سامنے آپ پورا قرآن پڑھ دیں منافق کے سامنے پورا قرآن پڑھ دیں کوئی اثر اس کے دل پر نہیں ہوتا لیکن مسلمان شخص کے آگے آپ قرآن کو ایک بار پڑھیں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کریں وہ انشاءاللہ روئے گا کسی نہ کسی دن تو روتا ہے نا ہر وقت اگر نہیں روتا تو کسی نہ کسی دن تو روتا ہے اس لیے کہ اس کا دل جو ہے چارجبل ہے چارج کو قبول کرتا ہے تو یہاں بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ وہ چیز جو کہ زندگی دیتی ہے وہ ایمان ہے اس لیے کہ کفر موت ہے اور کافر مردہ ہے اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ جو زندگی دینے والی چیز ہے وہ قرآن ہے قرآن انسان جتنا زیادہ پڑھتا ہے جتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے بہت زیادہ گناہگار انسان بھی اگر ہو نا لیکن اگر قرآن پڑھتا رہے تو وہ نہیں مرتا یعنی اس کا دل زندہ رہتا ہے مت سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے قرآن کریم زیادہ سے زیادہ ہمیں پڑھنا چاہیے